سخاوت اور بخل حسن بن سہیل بہت سخی اور مال خرچ کرنے والے آدمی تھے ایک احرابی نے انہیں لکھا کہ یہ احسان کا کون سا طریقہ ہے کیا تو نہیں جانتا کہ اسراف میں کوئی خیر نہیں ہے تو حسن بن سہیل نے اسے برجستہ جواب دیا کہ چلو میں نے یہ جان لیا کہ اسراف میں کوئی خیر نہیں ہے لیکن تو یہ جان لے کہ خیر میں کوئی اسراف نہیں ہے